سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی علماء کے بہت ہی زیادہ قدردان تھے علماء اور ادیبوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے ان کی نظر میں اہل علم یہ انسانیت کا فخر انسانیت کا زیور اور انسانیت کے ماتھے کا جومر تھے انہوں نے علماء کو اپنے قریب کیا ان کی عزت افزائی کی انہیں کام کرنے اور نئی نئی کتابیں لکھنے کی ترغیب دی ان پر اپنی دولت خرچ کی علماء کی تنخواہوں میں اضافہ کیا انہیں گھر کے اخراجات اور مشکلات سے بے پرواہ کر کے اطمینان کے ساتھ تعلیم و تعلم کی طرف متوجہ کیا آپ علماء کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اگر کوئی عالم دشمن کے صف میں بھی انہیں مل جاتا اس کی بھی قدردانی کرتے اور علم کی راہ میں وہ دشمنی کو آڑے نہ آنے دیتے جب آپ نے قرمان کو اپنی سلطنت میں شامل کیا تو مزدوروں اور کاریگروں کو قسطنطنیہ لے جانے کا انہوں نے حکم صادر کیا ان کے وزیر روم محمد پاشا نے لوگوں پر سختی کی جن میں کچھ علماء بھی تھے ایک عالم کا نام محمد چلپی تھا جو سلطان امیر علی کے فرزند تھے جب سلطان کو معلوم ہوا کہ احمد چلپی عالم ہیں اور وزیر روم محمد پاشا سے کچھ زیادتی ہوئی ہے تو سلطان نے ان سے معذرت کی اور انہیں اپنے رفقا کے ہمراہ عزت و اکرام کے ساتھ واپس بھیج دیا ازون حسن یعنی لمبا حسن جو کہ ترکمانوں کا سردار تھا اور کئی بار بغاوت کر چکا تھا کئی بار عہد شکنی کا مرتکب ہو چکا تھا یہ شکست کھانے کے بعد محمد فاتح کے سامنے پیش کیے گئے بہت سارے اور بھی قیدی تھے سلطان نے حکم دیا کہ سب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے سوائے اہل علم ممارفت کے ان قیدیوں میں قاضی محمد شریح بھی تھے جو اپنے زمانے کے جلی قدر عالم تھے سلطان نے ان کی بہت زیادہ تعظیم کی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ علماء اور متقی لوگوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے کبھی کبھار غصے میں بھی آ جایا کرتے تھے لیکن بہت ہی جلد اپنے وقار کی طرف لوٹ آتے اور علماء کی عزت کرنے لگتے کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمد نے ایک دفعہ اپنے خادم کے ہاتھ علامہ کورانی کی طرف شاہی فرمان بھیجا ان دنوں علامہ قرانی نظامی قاضی تھے یعنی فوجیوں کے قاضی تھے اس شاہی فرمان میں علامہ قرانی نے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھی تو آگ بگولا ہو گئے فرمان شاہی کو پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور سلطان کے خادم کی خوب پٹائی کی اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خادم کی اس میں کیا غلطی تھی ایک تاریخی واقعہ ہے اس میں تمام باتوں کا درست ہونا کوئی ضروری نہیں ہے سلطان کو اطلاع ملی تو وہ شیخ کے اس عمل سے بہت پرہم ہوئے فوراً انہیں ان کے عہدے سے معذول کر دیا دونوں میں رنجش پیدا ہو گئی علامہ کو رانی مصر چلے گئے جہاں سلطان قطعی نے ان کا شاندار استقبال کیا ان کی نہایت عزت و تکریم کی انہیں ایک عرصے تک اپنے پاس ٹہرایا کچھ عرصے بعد محمد فاتح کو اپنی غلطی کا احساس ہوا سلطان فطح جو کہ مملوکوں کے بادشاہ تھے انہیں خط لکھا اور شیخ کوانی کو واپس بھیجنے کی درخواست کی مصر کے بادشاہ قطب نے سلطان محمد فاتح کے خط سے شیخ قرانی کو آگاہ کیا اور درخواست کی کہ آپ نہ جائیں ہمارے پاس ٹھہرے میں ان سے بڑھ کر آپ کی خدمت کروں گا علامہ قرانی نے کہا بات تو ٹھیک ہے تمہاری لیکن میرے اور ان کے درمیان محبت کا ایک عظیم رشتہ ہے جیسے باپ بیٹے میں ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے درمیان رنجش پیدا ہو گئی تھی وہ جانتے ہیں کہ میں ان سے تبان محبت کرتا ہوں اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ نے مجھے نہیں جانے دیا اور اس طرح تم دونوں حاکموں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے گی تو ایک فتنہ برپا ہوگا سلطان قطع کو یہ بات بہت پسند آئی شیخ کمال و دولت سے خوب نوازا انہیں سفر کا سامان بھی مہیا کیا ان کے ہاتھوں سلطان کو تحائف بھیجے اور انہیں بڑی عزت سے رخصت کیا علامہ قرآن کو دوبارہ منصب قضا دیا گیا اور سلطان نے انہیں خوب نوازا اور ان کی پہلے سے بڑھ کر تکریم کی میرے بھائیوں میری بہنوں ہمارے لیے یہاں ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے خصوصاً عمرا کے لیے حاکموں کے لیے بہت زیادہ عبرت کی بات ہے کہ جب بھی باصلاحیت اور استعداد والے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ علم کا یہ ہدیہ اور تحفہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا اس لیے عمرائے جہاد کی خدمت میں ہماری یہ گزارش ہے کہ باصلاحیت اور استعداد والے لوگوں کو اپنے قریب کیا کریں اور ان سے زیادہ سے زیادہ کام لینے کی اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک میں سلطان محمد فاتح کا یہ معمول تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد وہ محل میں آتے اور مفصر علماء کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہوتی ان میں سے ایک مفصر روزانہ قرآن کریم کی تفصیل بیان کرتا اور دوسرے علما اس کے ساتھ بحث کرتے سلطان خود بھی اس مباحثے اور علمی مناظرے میں حصہ لیتے سلطان ان علماء کی بہت عزت افزائی کیا کرتے تھے انہیں اطیات سے نوازا کرتے تھے اور بہت بڑی بڑی رقم ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمارے علماء اور عمراء کے درمیان محبت پیدا فرمائے اور ہمارے عمراء کو اپنے علماء کی عزت افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کرام کو بھی اپنے عمراء کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے و صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد وصحب اجمائین سبحان اک اللہ ارشد و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ